يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منه رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تصاودون به الارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا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 الله ويغفر لكم والله غفور الرحيم محترم سامین نوجوان ساتھی یہ صورت عال عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کا بیان کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے انعامات اور بڑے فضل و کرم میں سے ایک بڑا فضل یہ ہے کہ انسان اپنے گفتار کردار سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے انسان اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا اللہ نے کسی کو اپنا محبوب بنا لیا تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ رہا رشا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور کسی بندے کے گفتار کردار خوش ہو کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو نا کا جبر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو پکارتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیل فلا ابن فلاں سے میں نے محبت کرنا شروع کر دیا ہے میں نے اس کا آپ کو اپنا محبوب بنا لیا فاحب بہو اس لیے تم بھی اس سے محبت کرو رہے امین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کو آپ نے اپنا محبوب بنایا جس سے آپ نے محبت کیا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اگلے مرائے کو بتاؤ مرا قطر سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فنا ابن فنا ہے اس سے اللہ محبت کرتے ہیں جبرائیل محبت کرتے ہیں اور مرا قطر مکرم کو بھی حکم دیا جاتا ہے آپ لوگ بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کریں پھر اللہ تعالیٰ جبر کو حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل اب اور ساتویں آسمان کے فرشتوں کو اعلان کر دو محبت ملاقر محبت کرتے ہیں اور میں جبر عیل محبت کرتا ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم تمام لوگ بھی اس سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرماتے ہیں ساتویں آسمان کے جتنے فرشتے ہیں اس سے محبت کرنے لگے کر آسمان, آسمان, آسمان پر جاؤ چھ آسمان پر اللہ تعالی فلا اتنا فلا سے محبت کرتا ہے جبر محبت کرتے ہیں مرا نت المکر محبت کرتے ہیں اور ساتویں آسمان کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی کا حکم ہے کہ تم لوگ دوسرے محبت کرو پھر ات کے بعد جبرائیل رحیل پانچویں آسمان پر آتے ہیں اور پانچویں آسمان پرانے کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے اے آسمان پانچویں آسمان کے فرشتوں فلا اتنا فلاح سے اللہ محبت کرتا ہے جبرائیل محبت کرتے ہیں ساتویں اور چھٹے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ پانچویں آسمان پر بسنے والے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرئی رمین چوتھے آسمان پر پھر تیسرے پر پھر دوسرے پر پھر یہ آخری سماج دنیا جو آپ کو آسمان کا بناتا ہے اس پر نادے ہوتے ہیں اور اس پر بھی وہی اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیم اب ساتوں آسمان میں بسنے والے فرشتوں سے اے فرشتوں اے فرشتوں کو اعلان کر دیا گیا اور ہماری طرح جیسے میں, میں نے اپنا محبوب بنایا جیسے میں اس سے محبت کرتا ہوں ساتوں آسمان کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں اب تم زمین پر اتر جاؤ اور زمین والوں میں جا کر کے اعلان کرو اور اعلان کرو اے پر بسنے والے مخلوقات اور جنوں فلا فلا کہ اللہ محبت کرتا ہے محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں فاحب اے زمین پر بسنے والے سارے مخلوقات اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس بندے سے تم لوگ بھی محبت کرو اور سب کو اپنا محبوب بنائے اللہ کیا تو محبت محبت بھی جاتے ہیں اور محبوب بن جاتا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورت جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ عمل سالے کرتے ہیں ان قریب ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں پھیلا دیا کرتے ہیں نبی علیہ کے اس اللہ کے اس فرمان اور, قرآن اس ہو گیا کہ انشان اللہ ایمان اور اپنے عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان کب بنتا ہے میرے بھائیوں اس کے مختلف اسباب ہیں بہت سارے عام جن کے میں جس کو خاص طور سے نامزد مقرر کر کے ایران کیا گیا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالی کی محبت کا سبب بنتے ہیں ان میں بہت بڑا عمل ہے میرے بھائیو رسول, یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنا یہود نشانہ اور طریقے کے اختیار کرنے پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کی ابتدا ان کی ابتدا ان کی تیروی ان کے سنتوں کے اپناانے میں اللہ رب العالمین اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کرا لیتے ہیں صبح میں تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے ہمارے نبی ان لوگوں کو اعلان کر دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کی صرف ایک شکر افتوا کرو ہمارے طریقے کو اپناؤ ہماری سنتوں پر عمل کرو یو حبی میری سنت کی پیروی کی برکت سے اللہ تعالی سل تمام لوگوں کو اپنا محبوب بنائے گا یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اور آپ کی اتنا کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں جس نے ہمارے نبی کی سنت کی پیروی کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور محبوب بنا لینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز اور یاد رکھیں بہت سے بعض لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ سے محبت کرنا اس سے کہیں بڑا کمال ہے اللہ خود بندے سے محبت کرنے لگے کردار اپنے آمار کو اگر سنا لیے تو آپ اللہ تعالی کی محبت میں کر ہی رہیں ہیں اس کا سب سے بڑا بدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنایا اور دوسرا بڑا انعام کیا ہے اللہ اطلاع اور جس کی سنت کی پیروی کرنے میں انسان اللہ تعالی کا مہمان بنتا ہے اور دوسرا قبر و کرم یہ کہ انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیا کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دربدر کر دیا کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرو ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اتماع اور آپ کی سنتوں کو عمل کرنے والا بنا ساری ہو جائے گی کی محمد سے وفات ہیں یہ مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے اتدا میں رکھا ہے میرے ہائیو دوسرا امن جس سے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنا دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت کے رسول کی محبت غالب آ جائے آپ کے دل میں جب اللہ کے آپ بیوی بچوں سے اپنے سے اپنے کاروبار اپنے رشتے ناطے اپنے ماں باپ تمام لوگوں سے محبت کریں لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہو جب اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا اور کائنات کی تمام چیزوں پر کی محبت پر غالب آ جائے گی آپ کو اپنا محبوب کرا لیتے ہیں و خالی اور مسلم کی روایت جس انسان کے دل میں محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر اللہ اللہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے, نمبر اللہ کا ہے جس انسان کے کفر سے اتنی نفرت ہو جائے کہ آگ میں ڈال دیا جانا اور جل جانا تو ہو محبوب بنتا ہے اور وہی انسان ایمان کا مزہ پاتا ہے نمبر تین میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا مقام کب حاصل کر سکتے ہیں یہ تیسرا عمل یہ ہے کی پابندی کی جائے حبیش کتسی بڑی مشہور ہے بڑی طویل ہے جس کا ایک ان شان اللہ تعالیٰ پڑھ بہتر کے کوئی دوسرا عمل نہیں ہے آپ نماز کی پابندی کریں روڈے کی پابندی کریں حسوم اللہ کریں کی خدمت اللہ نے آ کر فرق کرار دیا ہے ماں باپ کی خدمت کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں و دیکھو. فرائض کو کر بعد, کبھی انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بندہ نسلی ذریعے اس مقام فرما کے ہمارا بندہ پہنچ جاتا ہے حتّا بہو کہ میں اسی دن سے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جو آواز اللہ تعالیٰ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے ان میں سے ایک بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کے دیردار بندوں سے نیک لوگوں سے محبت کریں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں نیک لوگوں سے تعلق رکھیں اگر ملنے کے لیے جانا ہے تو نیک اپنی نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہم لوگ ہمارے محبت کرتے ہیں ہماری جو ہمارے محبت ہم کو واجب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محبوب اور آوار کرنے کی تو فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ہم اللہ, وطفا وصلاح اللہ, اللہ تعالی عمل کرنے والے مومن بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں نمبر پانچ بے بھاگ رکھو انسان اگر احسان کرتا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اپنے عمل میں اگر احسان اچھی طرح اچھی طرح سے اپنی جاری ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں چنا رکھ نے احسار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب اور جن امان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ان میں بہت بڑا عمل ہے میرے توبہ کرنا استغفار کرنا اللہ رب آدمی کے سامنے رونا اپنے کرنا یہ ایسا جس سے اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ والے اور خیال رکھنے والے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نمبر نمبر سات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقن کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دنیا سے انکٹا کر کے اور دنیا سے تعلقات کو دنیا والوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقن کرتے ہیں اللہ بنا لیتے ہیں نمبر آٹھ جن لوگوں سے اللہ تعالی نے اپنی محبت کا اعلان کیا ہے جن اللہ تعالیٰ آل آسان آل ہاں کر, کر دے جو بھولے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کو لگا دے جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں فَايُقِينُ بَعْدَ فَرْمَا إِنَّ اللَّهَ إِرَادَ اللَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا اللَّهَ وَلَا